بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے وما ينطق عن الهوا، يوحا، علمه القوا، ذو وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے فقد اللہ فن قوسین اونا ف علابی موحا وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی نزل اخرى نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرت المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے ما ما زاغ البصر وما لقد من ربه اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا نگاہ نہ چوندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی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 کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی انہی سن اسماء سن تم اتبعون الا الظن وما تہو الانفس ولقد جاءہم من ربهم الہدا دراصل یہ کچھ نہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض بہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کے نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے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 تسمیت منت من الحق کی مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے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 شاسی مل شی بونی مہتی کم فل تو سکھو سکھم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 اثر پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا موس الَّذِي <وَفَّاه> کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسا کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اخرى یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سلی سلی مسا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے اور یہ کہ اس کی سائی ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی کو ان علاب اور یہ کہ آخرے کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے هُو أضحك وَأَبْكَى اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رلایا ان اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشیم عز تم اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بون سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے کو ان نشرو اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے کو انہوں او اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی کو ان شیرو اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے کو سمود سم اب اور یہ کہ اسی نے آگے اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ ما غشا اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا کبھی کتا پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا لئی صلاح مل دون کا شیفہ یہ ایک تمبی ہے پہلے آئی ہوئی تمبی میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں جب اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو وہ تو جھاخون والا ہو اور روتے نہیں ہو تم سمدوں اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو آئے سچتا بس جو دوں لو جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ